تو سوال ہے اگر اہل حدیث مسجد یا مسجد نہ ہو تو کیا جو بندی ابریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے میں پہلے کی مرتبہ عرض کر چکا ہوں نماز پڑھنی ہے اہل توحید الہل سنت کے پیچھے ان کے ساتھ ان کے مساج میں پڑھنی ہے اگر کوئی شخص دہ مکفرہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اپنے مساج میں نماز پڑھیں اور پیچھے نماز نہ پڑھیں ہاں اگر کوئی شخص ہدایتی ہے اور بداع غیر مقفرہ کرتا ہے دہر اسلام سے خارج نہیں ہے مسلمان باقی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے واللہ عالم